سنا ہے لوگ اسے بھر بھر کے دیکھتے, دیکھتے ہیں اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر so, کے شہر میں کچھ دن دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہک ہے چشمے ناز اس کی سنا ہے درد کی گاہک ہے چشمے ناز اس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف ہم بھی اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا رات اسے چاند تکتا رہتا ہے سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے ستاتی ہیں سنا ہے دن کو اسے ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگن ٹھہر کے دیکھتے آہا. ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں سٹاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حسر اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے حشر اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے آہا. ہیں دشت بھر کے سنا ہے سنا ہے حسر اس کی غزال سی آنکھیں آہ. سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی چشمگی قیامت ہے سنا ہے اس کی, کی قیامت ہے سو اس کو سرم و فروش آ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لگوں سے گلاب جلتے ہیں بہار پہ ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئی نہ ہے جبیں اس کی واہ سنا ہے آئی نہ ہے جبیں اس کی جو سادہ دل ہیں اسے بن سمر کے دیکھتے جو سادہ دل ہے اسے بن, سمر کے, دیکھتے ہیں اسے بن سمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی, ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں بسک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا, بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا سروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں بہشتہ سے متصل ہے بہشت بھی اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکی ادھر کے بھی جلوے دھر کے دیکھتے ہیں کسے نصیب کے بے پیرہ اسے دیکھے کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کبھی کبھی درو دیوار گھر کے دیکھتے ہیں کسے <سؤال> نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کبھی درو دیوار کبھی کبھی دیوار گھر کے دیکھتے ہیں है. رکے تو گردشیں اس کا طباف کرتی ہی ہیں رکے <سؤال> تو گردشیں اس کا کرتی ہی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح گئے ہی یہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں. اگر یہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے شہر میں ٹھہرے کہ کوچ کر جائیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں आ, आ, आ, आ, आ.